سبحان اللہ وکفا <سلام> صلى الله وسلم على سيد رسول خاتم النبيين محمد المصطفى والاس نو یاد نیلا سبھی گلا ما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اقطع الله واطيم يرسول الله سبحان الله سبحان بالله صدق الله مولانا ناصر وصدق وبلغنا رسول النبي الكريم امين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 الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ علی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حق تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا يا عالما ما كان وما يكون بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شریق مولا دی بار کہ اندر مو دیوانہ فریاد ہے کمات محفوظ غفلت اور تو محفوظ. نجات بنا بخش وقت اپنی کمر کی تیاری hanalla hanalla شہد اور برادر مکرم کبلا عمر فاروق صاحب محمد وزیر مرحوم چالیس کو کٹا کر کے محفل شریف دا اہتمام کیا گیا مولا سونا اس محفل شریف نو اپنے بار قبول فرما کے بابا جی اور, بھائی محمد وجید دی بخش اور اپنے لوگ سب صدقہ مولا سونا سو آمین دوستان گ سیت نا اوسمان اے او شہابی نے جن بارے میرے آخ عمامدار نے فرمایا فرمایا کہ میں اس مان تس آسمان فرشتے بھی آجا کر صلاة صلاة اللہ آپ سرکار دار روایت آ رہی ہے کہ آپ سی اور جی ویلے کہیں قبر کھے اکا مبارک سائ ایک, پوچھا ایک قفیت جناب کی جد قبل کڈے تھے تو لو دیا ہنجو آن لگ گئی فرمایا یار جیسے کہیں بھی قبر پڑے تھا اپنی قبر یار اور ان لوگوں وہ لوگ ماں لذاب والے یا پکڑے والے وہ لوگ جب نے دنیا چھٹی جی بدی نا برادری کون دی کی سارا کو جنتی بڑا کے جنت کا بو ٹپا کے آ مولوی نہ پتا نہ اپنے خاتمے خات خات <laughs> مولوی صاحب اگر وہ کہ کوئی تنتی ہے اس کو بندہ جنت بنے فراڈ اے قوم واسطے اصل جنتی سرور نے فرمایا جنت دانی آہا. بے شک, بے شک. جنت دی محفل دی جن کی خاطر رب سونے نے دنیا بھی بڑائی ہے آخرت بھی بڑائی جنت دی بڑھائی دی بھی بڑھائی نیمتا ہے اصل تا وہ جو جنتی فرماویں ہیں اصل جنتی تو او وہ ہیں سبحان اللہ اور میرے پاک نبی شاہ نے فرمایا نے کہ عثمان پھر جنتا ہے عثمان جنتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہ انہوں نے پاک نبی سرور دی زبان تے اعتبار کھو دیا ہے جی دل بھی نہیں سبحان یہ تمام پورا ہے یہ وکھری گل ہے بھئی اس کو لعنت پائی گئی ہے مت گینگ ہوئے گا سخت لگے مولا صاحب کیوں اکھیا کو ساق لانا نہ پا گئی ہے ہی لانتا. ٹی وی اخبار دی گل تے یقین کر ونے رسول دی گل تے کوئی یقین نہیں یہ پکی گل ٹی وی خبر آ ونجا تے سادی خوش تھی ودی ہندی ہے اگلے ہفتے بارش آ کے تا کھاد تے پانی کیون جو اگلے ہفتے بارش آتی آخری جہاں بندہ یہ این آکھے بائی اگلے ہفتے پکی بارش آتی تھی دی. اس واسطے آسمانہ آسمانا, دا آسمانا دا اختیار سونے نہیں دا بارش کا رز دار میں جناب کوئی گال سن مزید گال سمجھ آ گی حضرت حضرت باقی فکر تو واقف کہ آپ فتح واقف پڑھ پڑھ کے سناؤ بام بڑ بال بینیڑ پہلی آئی آئی فلکیات دا ماہر آئی ات ہے, ہے, ہے, ہے اگر یہ ستارہ اتاں پہنچ آیا تو بارش آ ویسے اگر فلانا ستارا اتیں پہنچ آیا تو گرمی نکلا سی اگر فلانا ستارا اتیں پہنچ تو بانا لیکن اے اے تجربہ ہیں دا دا پکا پتا دکھو نہیں لیکن انداز چک و ہے لگتا ہے ماہر آئی یاتلی آئی آپ نے فرمایا سنا تیرے علم دے مطابق کن بارش آدھی پہ یہ مسئلہ سمجھائے اُس حفاب کیتا اپنے اپنے علم دے مطابق اگلا ہفتہ سارا خوش کے بارش پولنے تھے. فرمایا یار بت بھی سوچ گئے اگلا ہفتہ خوش کے آپ نے فرمایا گال تھی بھائی اگلا ہفتہ خوش کے وقت دیکھیا کڑا اس ویلے لکڑ دیا کڑیاں لکڑی سوئی دیا لکڑ دیا کڑیاں آپ نے فرمایا وقت دیکھیا کر है بجے یا چی بجے نپ کے مروڑا ٹائم بدلی کی فرمایا جیو میرے ہاتھ ہی آسمان درسام رب دے آپ نے جن گل کی نا بارش شروع کی ہاتھ جوڑ علم پیچھا رائے گئے خالی اندازے اندا دینا لاکھنا بائی بارش آسی اے بکھلی گالے لیکن جرا یقین کر بجنی ایدہ مانا ہوں دائی کہ رب دی قدرت تو یقین صحیح بیٹھ ہے تو بندہ دے علمت یقین دکھی بیٹھ ہے اللہ ہو, اللہ ہو. ایمان بچاؤ ایمان بے شک, بے شک. اے بہو کی انتشاہ اے حتیاں تو نہیں لے بہت دورس میں ہوا جو لو موہ منا سی کافرا بندہ سویرے مسلمان ہو سی شام کو کافر تھی ویسے کیا وجہ ہے بندہ دیسی طریقے گل سمجھائی دیسی طریقے دی جی بندے دی دماغ چتر پہ پٹانگ کوئی ادو کی نپی جناب اس رلا ملا کے قوم کو خوش کر کے یہ گل میرے کو سمجھا سی نر تقبیر نرسانت تحقیق عظمت اسلام علم حق پہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی ایمان بچاؤ میاں اخبار لگو کر قدرت چ کوئی مداخلت یار لیکن یار افسوس ہے سچی دشا بھائی واقعی لانت ہے یا نہیں جو اتنا بندیا بندی یقینی دنیا آسمان ہر شہر دسے بد وقتی ہے مگر نبی سائی نے احوال بیان نہیں فرمائے دول دیا سختی نہیں بیان فرمائی مرد ویلے کی سختی بیان نہیں فرمائی یہ سارا کچھ دسا دیں گے سارا کچھ بیان فرما گیا لیکن ساکو یقین ہے سچی رکھا ہے وہ تو لہو دیا کو کتا پانی دیا نہیں آئی لیکن میں دا اے اے سبحان اللہ کوئی پوچھے میرے رابطہ کرائے میں مردے کو تفنا کے بلدے پیرا چھٹکار بھی سنتا پیا مردے کی گال ہے سن سکتا ہے بابا فرید سائی نہیں زیادہ اچھا ولی سن دین نبی رسول نہیں سن بہت لکی دئی एक लोगा मर मिट्टी थी गए कि मिला रूह नहीं मिट्टी थी सकती असा मने जिस्मिटी थी सद गुनागार लोगी थी वैन ले रूह की कबर ती نہ مٹی بڑی ہے جوسد کو نہیں بچائے آج کل یہ چولہا بھی آئے صحیح ہے مسلم دی مردہ آم مردہ کبرچ مردہ مردہ مردہ دا سنگا چار بھی سند اللہ ہو جی دل دیا اکی کسم دیا ہوئی دیکھ سن سکتا میرے جی آن دے دے پا کے شریف فرمان ایک صحابی قبر دی دی تو تبر والے دی آواز نہیں سن دا پی اتا کو آدھا کھڑا ہے میں کوئی تکلیف نہ دیکھ یہ تو صحابی دیگا آلے صحابی ٹی اقلابے کبرا لے کوئی تکلیف تھی دیئے تو میں کبرا دے اتا چاڑبا ہوں کوئی تکلیف نہیں تھی دی اسا کو دے مسلمان کی خبر ہی کہے اسا کو دے کبرستان دی تازیم دے پتہ ہی ہو رہے وچے جانوار وچے مکریاں وچے بال وچے گاند وچے گاند ہر شہ بلا وچے گاند تو گھریں جا رہے اللہ نبی آواز لگنا سخت گناہ ہے قبر ہاں قبر کرو, کرو نال تھوڑی, تھوڑا وقت قبر کرو کیوں اس واسطے رشتہ دار قبر قبر تو مانوس محبت دا مطلب آیا کڑا اے, اے پوتر آیا کڑا اے فلانا رشتے دار آیا کڑا یہ مطلب صرف پردا بٹایا نی باقی سیاپ بھی موجود ہے پہچان بھی بارے نہیں محمد بخش نے با دے فرمایا اللہ رہے پھر فرمائد فرمایا ولی اللہ جی allah o marz ilahi آل خموشی کی ہو یا جے دنیا یوں تو او جنیا تیار آل خموشی حردمان آپ سرکار جنا کہ لہوج روفیت نہیں کبر گڈے تھا میں قبر کو اپنی کبر یاد آ رہی ہے سہا سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھی جنہیں کو پاک نبی سرور نے اگو نہیں یقین اصیم کرے اصا باقی باقی سلوپ دیا گلا کلے لیکن جنا رب رسول دی گال دی واری آ اب یقین نہیں کھڑو کامل یقین لے کر دن ب دن سوال پاسے پوین آئے اپنے مچن والے پاسے پوین آئے خدا دیکھ سمگر فرمایا وہ یقین شکار یقین پہاڑا نار نعرہ رسالت نعرہ تحبی عظمت مصطف عظمت مصطفر اقبال نے اسے گردی ترجمانی فرمائیے آپ فرمائیں فرمائیے یقین پیدا کرے دا. یقین سے ہار پیدا کرتی سے وہ دردی کے جسی کے ساتھ میں جھک دیوری بے یقینی شکار سی گئے اگر اتنا یقین اللہ رسول آئیں اگر اتنا یقین سر اپ رسول کر کیوں خدا دکھ سنگر گیان یہ ساری غفلت مخونی اے ساری سستی وبا آئی اپنی قبر وا اسی واسطے رب رسول دین پاک کی تابے تو دور سا کھڑے ہیں وہی وجہ ہی آئے یقین شکار ہی گئے اگر کوئی بندہ یقین رکھتا ہو فرمانے تھے غفلت دی چادر نہیں آ سمجھی کیونکہ وہ اللہ کا قرآن دل آدھوں سونے گفی کا فرمان نہ دل آئے وہ غفلت دی لنگی سمجھ جنابے باقی سب اکل نہ آئی مت نہ آئی کوئی سوچ بوجھ نہ آئی. اشان اسے اپنا دائمی گھر سمجھ بیٹھے ہیں. خدا دیا بندی دائمی گھر نہیں اتنا بھی آ گئی لیکن سوال لگوانی وہ کامیابی وہ اس جہان بھی کامیابی جا سامنے کسم کر گیا مروی رب رسول یقینا کہ واقعی ہے ایمان جی دل چمان اسلام ہوئی نشانی بھی ہی نامدار نے فرمایا ہاں کیوں نہیں نشانی میرے آمدار نے تر نشانیاں بیان فرمائی پہلی فرمائی ہے اندار تیمائی سوکم کی مومن نشانیا مومے چرو سونا پہلی او دو خرنال پیار نکرے کیوں جانتا وہ سی دیا دے حقیقت برے اس دنیا کو دکھے کا ڈر فرمایا اگر نہیں سمجھ آیا تر جما باب فرید میں فرمایا دنیا میں مقر فرے سہ دنیا بنا تھی آسنا مکار بے وفا آسان سفا سب سرجائی علی सुभान अल्लाह सुभान आजाद थी सफल सफा सुनखे सुन आई थी अली क्या किया कुत्ते ने लावली छीसी ओ आ जो रब करे اکل سے ایمان کا رشتہ خریدی اکل تلران اگر گیرت نظر نہ آ سمجھ فارغ والے. اکل نہمان خیرت بھی ایمان نال ری اگر ایمان ہو سی تو غیرت بھی ہو سی عقل بھی ہو سی عظمت جی سینے چاخر کھین دل کی اکیل د پکی اے نبی صحیح فرمائے غلط ہو فرمائے ت rehror rosi nare takbeer nare risalat nare taqeed عظمت مصطفی فرمان مصطفی علماء حق اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتي محمد فضل احمد چشتی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سلطان محمود چشتی صاحب زندہ باد ہاں سنا جو وہ تو او جیسا فرمایا سچی گئے اولادی خاطر جن دیا پوتر جنا کی خاطر پیراو کی خاطر ماں پو خاطر دوست کی خاطر بندہ رب رسول کو چڑی جیسے آخری دم آدمی اے سارے پچھا او بزرگوں او او یاری وفا داری تو وفا کا نا جس پوتر کی خاطر ہے. رزق کمایا نماز چھوڑی خاطر بچائے جس ویل وقت اخیری آد مجی صاحب چلے گئے بندے بنان تو بعد کوئی آفسی یار مجیب سا کیا آخت کچا میت کچا یار क्या دے है کبلا کیا محبت ایک پل گزر تو بعد میں بندے کو آخا مکھا یار ہوں بٹڑا تھی سنت رسول راکشا پچوجا سٹ سال کی امر ہو والا کالو بھی ملی بتا پاس یعنی کردے دین چلن واسطے وقت ہے ساری طاقری ہو سونا تیری بلا مرد جہان بنایا دنیا جہان دیا رنگینیا بنا اے تیری خدمت بنایا لیکن دنیا واسطہ نہیں بنایا لیکن سک سمجھنا جی پردا بند تھیں پیار نہیں کرے دنیا گئے یار گزارا جو کرائے با ٹھیک ہے تاپا گزارا چلائی جاؤ لیکن جدہ ایمان ایمانا دکھایا تری نشانی سر سنا ٹاپا ٹپاونا مراد نہیں یہ نشانیاں بیان کیتیا دیکھا اپنے, اپنے سینا چ دکھائے میں <سؤال> <سؤال> دیکھ سا تصا بھی دکھا دیکھ یہ سارے بچ نشانیاں کھڑی <سؤال> <سؤال> پڑھن پڑھاو کا مطلب محفل مطلب نہیں مقصد میں کیا ہا میرے ادر کیا بلا ہے روشنی ہے جیوہ بلدہ خرائے لیکن وقت آ اس پتا ہی نہیں لگنا آپال ہی دوست کو لیکن سچی گل ہے نا اچھا آخ یہ جہان میٹھا اگلا کہ پردے پی خڑے نہ تاں دی سمجھ ہم. چھ کا دے لینے آئے پیار بے لوس ہو گئے چکر چلا سال چکر لائے سی ٹھا سال شروع تھی سی امہ ہی بھول وے تو کو نہ بندے کو سکھاوا موت ٹھیک جی موت تو نہیں سکھ دا تو۔ مو. خاجا شاہ سلامان تو سنیا مو دل دیا لاہو کیا پیت دی پی میرا پیرتا فرمایا جی ج O Yara Shaar kabran oh, ya کے <laughs> آزاد <laughs> <laughs> da uh -huh. وی فرمایا جیو دنیا جہان دے تو خرچے پانی کی لڑ ہوں کبر چیزے پانی کی لوڑ تھی سی آئیے خالی نہ نہیں تو پا بخری دنیا کا خرچہ پانی لیکن لوڈ نال کھیل کے خالی نہ من ماں ما پہ تروٹا ہو سیا بھی کبر فرمایا بہتر يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول سبحان الله ايمان والو. الله سونه دي आजाद رسولو جٹکے لفنا مفسرین دا مفہوم جڑا بیان کیتا جٹکے لفنا سمجھا فرمیندے نے فرمایا اللہ سوڑو فرمائد مار اپنیا مرنیاں چھوڑ د اپنی خواہشات فیصلہ اپنی مرل رسول مرلی حوالے کر رہی دنیا کا کوئی معاملہ تو کوئی کم کرنا ہو زندگی دا کوئی لمحہ ایسا رب رسول مرضی رسو حضرت با عزیز قربان جاؤ بلکہ حضرت جنید بغدادی بغدی کی گل حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ آپ تو پوچھا حضور لوگ تو لو، بڑے کامیاب راندے راندہ نقامی شکار نہیں وے تھے زندگی بھی کامیاب گئے آخرت بھی شان والی پاو د یہ کیا وجہ ہے کیا رات ہے اللہ <سؤال> دلی دھرتی کے اتنے بیٹھاؤ بھی کامیاب ہے اے دھرتی کے تلے اے دی کبر فلی آباد اپنی زندگی کا کوئی پہلو ہوے کوئی پہلو ہوے اس تنگے تو گل کے چلا دے کہ نہیں مات کوئی پہلو شریعت تو باہر کر دکھڑا ہوگی کہ بھلا جس وقت کولو جی ہے وقت کولو تو جمع ہے اس وقت کولو کھل کے قبر دے پیندے تک اس سارا وقت تیرا شریعت رسول دے مطابق ہوگی او وکھری گا آلے بندہ شریعت دا مکلف نہیں ہوتا شریعت لاگو نہیں پئی نہ کھنے صرف نماز روزہ نہ کھنے صرف صدقہ خیرات نہ رکھیں ملے گھر دا، گھر دا دیاں دیکھو مولا سونا کوالیا کتیا ہا بھی پاک نبی سرور نے ویسی نہ بندے دے قدم ابن آدم دے قدم اس وقت تک حل نہ ہلن دی طاقت نہ ہو سی جب تک پنج سوال رہے سی گزار کی کیا ہے؟ ملعب ملعب نیائی یا نیائی یا اپنی مرضی چلتا رہی ہے فرمایا بل عمر دا خاص حصہ تے کو جانی گیا ہے رنے دے پیچھوں گال آیا ہے یا کوئی مال مکا کما آیا ہے تریچا سوال مولا سونا پوچھ رزق اللہ کما کتھ لایا کتنا میں جو قرآن بھیجے احکام بھیجا میم سود نہ منجے حرام نہ کھا مے اولاد کو حرام میں سوالوں دا جواب نہ دیا کہ ویسے یہ قدم چلن دی طاقت نہیں آ رہی یہ ہلکے با با کہ ملاد کر کے توجہ نے فرمائی یہ ترجمہ دار لفظ سبحان اللہ میں تھوڑے نہ اللہ ہی بیٹھا تساں کے نال پاسے لائی بیٹھے اے نہ فرمائے سوال کی جن جواب دے سے پچھا پچھے اکھاوے سے نئی دائی تھائیں کھڑا را سے خواہد اللہ کوکی بلا جیس جہی اولاد دے خاتر جہی دنیا دے خاتر ایسا مکالا ملے آدھا سود کھاتا ہے میں کوئی ناس کیا دیکھو قبرج بچائے مول سو آم امران خان آیا بیٹھا سا بھی مدد گئی جو واؤ کنک کڈو اللہ زمین کیے گٹو ولف کیتے ونجو مایا کہ قبلہ دکھ مر دکھ مر قبول کر پر مصطفی دی شریعت دی مخالفت قبول نہ کر سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی بہانا نہیں اساں کبے ونجو سبحان کوئی بہانا نہیں تو رب دنا تے قربان تھینا تے <سلحان> سکھ ہائے ہائے واہ واہ تم مصطفی دی شریعت تے چلنا تے سکھ <حسن> مولا فرماندا ہے ان اللہ هو الرزاق ذوالقوت المتین سبحان اللہ حدیث سناواں سبحان اللہ اے لوگ درد دین تے چلن سبحان سبحان اللہ با... بلائی جی اس چار کدم اتھا سی یہ سارے کرتوت دی امل آئے جہاں بندہ دین تہ می نبی بھی شریعت مو اچھا خاندی تاخت زیادہ اچھا جو تب کو چھوڑی آپ کو چھوڑی بیٹھے رکھ اللہ پی رب دی کرے سی ساری مالک شریک کیا خدا دی قسم کر گیا نا چارے پلوجیاں نے حلام کو بٹا سمجھا لیکن اصا مسلمان تو بن کے دکھاؤں گا شریف ہری گیا لیکن یار تا اپنی یاری اور آہد وفا کر کے دکھا چاہ پاک نبی نے فرمایا، فرمایا کہ بندہ من خارج من المعصیت الى عزت فرمایا جہا بندہ معصیت اور نہ فرمانی کی سبحان اللہ سبحان اللہ میں میںقبر نسالت نارے تحقیق عظمت اسلام عظمت مصفا عظمت مصطفیٰ سنت میں نبی سائیں فرمان کی بھی سونا پاک نبی سرور نے فرمایا من سارا جام دی ہے دی دی کیا مطلب رسول مار گا جائے شیتان راہ چھوڑے رحمان داہ چلے دا راستہ چھوڑے وہ آ شری شریعت چلا شریع راستہ ملے مولا نے مدنی سائی فرمائیں اگنا سونا فرمانی چھوڑے میم پرداری جانا مولا سونا بغیر مال دے اس کو گلی کر چڑے می گنی یاد ہے نا امیر کوند کو توجہ ہے سبحان اللہ اے جڑا جی مانا مخلوق نہ ال مولا سونا غنی بےمانے چ مخلوق غنی بےمانے چ توجہ ہے نا جڑا مخلوق دے عالم نہ جڑ نہیں دولت مند جناب امیر بندہ میں نے آکھا نامدار نے فرمایا جڑا جی نافرمانی چھوڑ کے فرما برداری چ آ نہیں مولا سونا پیساں تے رقماں دا تے مال دا محتاج نہیں او بغیر مال دے غنی کر چلے تا مولا سونے کو کمبیا محتاجی کوئی برا محتاجی کوئی یار اے برادری بتی ہے جنہیں ساتھ اے خانہ برادری ہے راجہ کی برادری ہے ودی برادری ہے ویڈی برادری ہے نا برادری اس طرح بڑی مجھے آخر عمدار نے فرمایا موڑا سونا بہادری کا محتاج کھی وہ جان سے فرمان سی بنے وَأَعزَّهُ مِن غیرِ عشیرت. عشیر. برادری, مولا سونا دے بغیر برادری دے بغیر نکل کے تابے داری جدہ ربر سو کے دیکھ بابے بھولے شاہ صاحب کون ہے سی ہے تے بابا نہ بلدی سی درجہ زیادہ د سیا د من غیر برادری مولا سونا فتح تے دی تائید بھی فرما نہیں. من غیر جن دن بغیر فوجا اس کو, کو لشکر جو کھڑا اسے جو جدا کہ جی دی دی علی شرکار نے جو خیبر در در کو تلی بدامنے اخروٹے طاقت آئی شہری طاقتاری ہے تو جو ہے توجہ نا یہ اقبال فرمائیے تیری خاک اگر شرل نہ کرے ایک بار ادم جو تج سمیر کوئی رب رسول دی داری یعنی ایمان دا حصہ کھڑے نا جری خاک میں جو جسم دے اندر کوئی شولہ موجود نا چواں موجود کوئی دی رتی موجود پر مایا غریبی امیری دا خیال نہ امیران دو مرے اور مرت دنیا کچی کی دنیا کو ایمان کی تیری خاک میں حل کر سر تو خار فکرو کر تیری خاک میں جہاں میں نا شیر پڑ مضبوط پر فرمایا لوگ دی روٹی گال کی جہ کنک لو تھوڑا کمزور ہوگا رکھتے اور ری بندے میں شیر خدا اس دروازے کو ڈھال بنا کے لڑتا بھی رہ گیا فرمایا او ہی ہے طاقت ہائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا عبادت فرمایا امی دے خیال چھوڑ لے اے ناک ایدے لگ سن مرے مر سون پکھا ویسے جی تھی ویسے جی اے گالی نہ کر امر یا ایو الینا من وتی اللہ واتی الرسل فرمایا اللہ دا فرمان اللہ دی اک اللہ دی من دوجا اللہ دا رسول دا من دے رسول دی من تری جا کجھ نہیں بھائی دل دی دل کی بخلا علاج پاک نبی نے فرمایا بےحس بے بنے آدم لاتیم نسل بہو فرمایا ابن آدم چند لافی کمر سی رو چند لکم کافی جی کمر سی رے جو گل دی, دی فرمایا یہ بنیادم اگر سونے دی ہک وادی, جی وادی دی تمنا کرے ہو, ہو جی تمنا کرے دل کی بخر دل کی بخ مرتی, مرتی, مرتی, مرتی دیا دیا کوئی شہ نہیں مار سکلا دل کا بخا نہ بن پیٹ کی بخ د علاج وق دریق راہ کے تک نہیں مرد فٹ پاؤں دال ہے مخلوق نہیں کھا باندھ جنہ دربے نہ جد نڈ کے چار چوکے آ گھر والے کتا پی پو پانچ کو کھوا کوا ہے انسان کو نہیں کوا سا چور آئی چور چور ہی کرن گیا دریا من جو اپنے لو کھجیاں کے درخت لگے کڑے آک سڑیا کڑا کھجیاں پنڈ لگی کڑی آئی ہے, ہے پھل والے درخت اڈ کھجور پا کے سکے درخت وی والی بلدا بھئی درخت دیکھ کے کجور کن کے وہدا وی بلد ہے ول کن کے وہند ہے خالی نہیں جرا پک ہوئے نا تروڑ تروڑ کے منہ پخوا دے بچے کھا بے واہ مولا بے تو تدکے بس ات سٹ جو ہے نا بس چھوک بھی ہے سجی آدھے مولا سونا اندھے نانگ کو اپنی کفالت، حفاظت کے کو نا جو بندہ سچے دل اس، اس، اس مولا سونے کو مان اللہ, مان عطوب مان اللہ. اللہ. نکلیے اواز آئیے میرے بندے سب قبول ہے توجہ نے اللہ لیکن قبول دا جد اے سامنے والا جیتنے تک ادا منہ بندے کھل دا ہے جد ادا منہ کھل گیا وہ در کی بلا یہ پتہ ہی کو نہیں ہے تر دیکھ کدا کھل جائے کنا کھا کنا کھل در کھولنا پتا چبلا دع الا سونا عمل دی توفیق چلہ سونا اصا کو مرن تو پہلے اپنی موت دی تیاری دی توفیق دے اللہ سونا سونا او قبلہ جے کو جیریاں گالیاں کیتیاں جے بندے کو ان گالیاں تے بھی شکوا ہوے نا اس کو این نہ کھے کوئی سوال کر کے اس کو نپ کے سیدھا وکٹوریا چائی منے ہاں خدا علاج ہر گل کے